فَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا پس آپ اپنے رب کے فیصلے کے لیے صبر سے کام لیجی اور کافروں میں سے کسی بدکار اور ناشکر گزار کی بات نہ مھانی